وسلی السلام علیکم خواتین و وزرات اسٹار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ اقبال حاضر خدمت اس بات کا آغاز کروں کہ اگر تصور میں تصور میں اس ماحول میں جانے کی کوشش یا اس یا اسلام ابھی بھی فاطمہ ابھی بھی فاطف اللہ تعالی جگر, جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول مجھ مجھ سے مجھ سے علی علی مولا مولا لقب اطا کا رقم ہٹا کر دیا گیا ذرا سوچیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلی وآلی ہیں. بی بیمہ تو زہرا رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہا آپ کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہے اور نہایت مغموم ہے اچانک سرکار آپ کے اس غم کو دیکھتے ہیں اور آپ کے کان میں کچھ فرماتے ہیں اب ناظرین بی بیمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت رونے لگتی ہیں تھوڑے لمحوں کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرماتے ہیں تو آپ مسکرانے رکھتی ہیں اب قصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے کچھ عرصے کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بی, بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے یہ پوچھا ڈاعے فاطمہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس وقت میرے آقا نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا کہ تم رونے لگی اور اس کے بعد کیا فرمایا تھا کہ تم ہنسنے لگیں اب جوام ناظرین کیا ملتا ہے ذرا اس پر غور کریں کہ فرماتی ہیں کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا تھا اے فاطمہ جب رحی علیہ السلام سال میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کرتے تھے لیکن اب انہوں نے قرآن کا ورد دو بار کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میری واپسی کا وقت آ چکا ہے یہ میں مکمل طور پر رونے لگی اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تم اہل بیتے اطہار میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور تم کیا اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا جائے یہ سن کر میں مسکرانے لگی یہ مراتب ہیں بی بی فاطمہ تو رضی اللہ تعالی انہا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہی تھی بیٹی آپ ہیں کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ رضی اللہ تعالیٰ اور بی بی فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ انہا. آپ کے مراتب اللہ نے اتنے بلند کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی لمحے آپ کے فراق کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے ارے جب بیا کر مولا علی کرم اللہ وزل کریم کے ساتھ بھیجا تو آپ کا گھر جب دور تھا تو آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ کاش میرا جگر گوشا میری نگاہوں کے سامنے آ جائے میرے قریب آ جائے اتنی محبت اتنی محبت کہ آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم نے خاتون جنت بھی بنا دیا اور آپ کے یہ مراتب کہ اہل بیت اطہار کی جن کی صرف ایک نام پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں جب ملاقات کا وقت جنت میں آئے گا تو سب سے پہلے آپ اپنے جگر گوشے سے ملاقات کریں گے آج ناظرین ہم بات کریں گے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مراتے پر اور ہم کیا بات کر سکیں گے بات یہ ہے کہ علم شعور فکر تمام تر نظریات اور اس کی وسطیں اور قلم جہاں پر جا کر اپنا دم توڑا کرتا ہے بی بی فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت شاید بلکہ یقیناً وہاں سے شروع ہوا کرتی ہے آج کوشش کریں گے کہ انہیں نہ صرف خراج تحسین پیش کریں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا یہ بھی فرمان کہ میری فاطمہ خاتون جنت ہیں یعنی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور دنیا کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ آسیہ مریم بی بی خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی فاطفت الظہرا رضی اللہ تعالیٰ انہا اور بیوی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی تقلید کریں کہ ان کے لیے کافی ہیں آج کوشش کریں گے کہ موجودہ دور کی خواتین کس انداز سے بی بی فاطپت الظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی تقلید کر سکتی ہیں اور اس دور میں ہم خاتون جنت کے کردار کو کس انداز سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کی تمام ترقی یافتہ اقوام میں جہاں پہ ترقی یافتہ خواتین رہا کرتی ہیں وہ ان کے کردار سے کیا کچھ اخذ کر سکتی ہیں تعارف کراتا چلوں اپنے تمام مرمانان سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فقیر الصر شیخ الحدیث بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معبر حافظ قرآن قاری قرآن بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ملک ممتاز صنا خاں بین الاقوامی شرت یافتہ صناخواں بارہ زبانوں میں ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو یہ انعام عطا کیا ہے کہ آپ سرکار مدینہ صدی اسلم کی سنا کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب عمران شیخ صاحب نازی آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سبفے کے بعد اسٹار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ بھی بی بی فاتر اللہ تعالی انہار کے دن کی منازمت سے ایک بار پھر آپ کا میزبان جمے اقبال حاضر حکمت ہے آپ جانتے ہیں ناظین ہمارے ساتھ ماشاء اللہ عمران شیخ صاحب تشریف رما ہے ان سے اتدا کرواتے ہیں اور منجات کے چند اشاع ان کی زبان سے آپ کے سامنے پیش کرواتے ہیں جی مان بھائی محبت میں اپنی گمایا محبت میں اپنی گمایا نپا میں اپنا خدا یا ہی تیرے خوف سے سیا خدایا علا ہی ن پاہوں میں اپنا پتا یا علا ہی میں بیٹار باتوں سے بچ علاو تیرو سنایا علاحی نہ پو میں اپنا پتایا مسلم تار تیری عطا سے ہوئن پر خاصی مایا علا ہوئمان پر خاصی مایا علا ن بات کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں جہاں پہ ہم کیا خراج تحسین پیش کریں اور کیا خراج عقیدت پیش کریں لیکن کوشش کریں گے کہ بیوی بی فاطمت الظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کچھ اخذ کر سکیں اور جدید دور سے جدید خواتین کو کچھ پیغام دے سکیں پیدائش کے حوالے سے بات کرتے ہیں کب پیدا ہوں اور سن پیدائش کیا ہے لیکن اس سے قبل اس ایوان کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے السلام علیکم السلام. وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں دانش بات کر رہا ہوں فیصلہ باد سے جی دانش صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی مبارک مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی بہت بہت مبارک مبارکباد آج پہلی دفعہ کال لگی ہے جناب اور جو ہے میں ایک فیصلہ پوچھنا چاہتا ہوں صاحب مجھے کہ روزے کی حالت میں اگر کیا ہو جائے تو پھر روزہ کی کیا کنڈیشن ہوگی ٹھیک آپ کو بتاتے اور سوال ہے نماز میں جو فرضوں کی چار رقتوں میں ہم پہلی دو رقتوں میں صورتیں ملاتے ہیں تو جب تیسری رقط میں بھی اگر غلطی سے لا تو پھر کیا سیدھا سیب کرنا ہوگا یا ویسے ہی نماز ہو جائے گی آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریم سے ناج کی فرمائش کرنی ہے تیرے رنگ رنگ ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں کال کی ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنی انکل اور مفتی انکل اور شیخ انکل کو میرا بہت بہت سلام وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات مبارک سلام رمضان مبارک، رمضان کے شام کی چاند مبارک بات آپ کو بھی بہت بہت مبارک کون اور کہاں سے بات کریں گے میں شکر گز سے شرما بات کر رہی ہوں فرمائی جی میں نے مکتی انکل سے پوچھنا تھا کہ کل کہہ رہے تھے کہ عید کی نماز عورتوں پر فرض ہے تو کیا یہ صحیح ہے کہ عید کی نماز عورتیں پڑھ سکتی ہیں اور جمعے کی نماز بھی ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اسی ساتھ پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں پیدائش کا سن اور کیسے کیا معاملات تھے پیدائش کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد محمد و سعیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں تک پیدائش کا معاملہ ہے کہ کس, کن ایام میں آپ کی پیدائش ہوئی کس سن میں ہوئی تو اس میں علماء اکرام کے اور مؤقین کے درمیان اختلافات پائی جاتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ سلاط والسلام کی باسط کے ایک سال بعد جب آپ کی عمر مبارکہ اکتالیس برس تھی اس وقت سیدہ فاطمہ ذہرا علی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور بعض مدیم کے مطابق بعض علماء کے مطابق نبوت کے ایک سال کے بعد آقا علیہ نبوت سے ایک سال پہلے سعید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور امام ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پانچ سال پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی یعنی کچھ اختلاف ہے لیکن ایکچول جو مطلب تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ یہ ہے کہ نبوت سے پانچ سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی کیونکہ وہ جو وہی کا واقعہ ہے جب آپ سجدہ دی دی کر رہے دی دی تھے اور آگے بھی فاطل رضی اللہ تعالیٰ نے ہٹایا تھا اگر وہ تین برس کی عمر ہوتی تو تین برس کا بچہ تو وہ کام نہیں کر سکتی زیادہ موین اسی بات پر ہے کہ نبوت سے پانچ سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی ہے ٹھیک زیادہ مطلب جو ہے اس بات پہ اتفاق ہے مفتی صاحب آپ سے بات کو مزید کنٹینیو کریں گے نکاح جو ہے وہ آپ کا کب ہوا کیسے ہوا لیکن جانا ہوگا ایک مختصر سبقفے کی جانب ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سبقفے کے ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اس سیوان میں کون ہیں السلام علیکم ہلو ہلو السّلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں آپ سب کو رمضان کی آمد مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں مسز ناصر بات کر رہی ہوں سرگودا سے جی فرمائیے جی میں میں آج بہت خوش ہوں کہ میری فرسٹ ٹائم کال لگی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنا چاہتا ہوں سنیش بھائی میرا سوال ہے کہ جیسے مثلا میں صاحب حیثیت ہوں مگر اگر میں اپنے ماں کو بھائی کو بہن کو مثلا زکوٰۃ دے سکتی ہوں مطلب میرے ابو بھی نہیں ہے مطلب ان کے مالی حالات بھی اس طرح کے ٹھیک نہیں ہیں تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر ہے ایک وہ بہت زیادہ ویک ہیں روزے نہیں رکھ سکتی اگر رکھ لے روزہ تو ان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی ہو اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنیت بھائی میں شازیا بات کری ہے ہوں حیدرآباد سے جی سرمائیے جنید بھائی سر تمام اب آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے تین سوال کرنے ہیں ایک تو یہ کرنا ہے اگر پجر کی نماز جو پڑھنے جاتے ہیں مرض تو سنت رہ جائیں اور جماعت کھڑی ہو جائے پھر سنت زیادہ کریں گے یا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور مزید فرد کے بعد اور دوسرا ہے کہ کوئی سجدے کی جگہ تکیا رکھ کے سجدہ کرتا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی یا لوٹانی پڑے گی آپ کو بتاتے ہیں اور مزید قرآن پڑھنے کے دوران درود جو نہیں پڑھنا ہوتا ہے تو پھر وقت سے نبی آئے تو کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں حیدرآباد سے کال کی مفتی صاحب بات کو جاری رکھتے ہیں آپ کا نکاح بی رضی اللہ کا نکاح جو ہے وہ کب ہوا کس سے ہوا معام تھی کیونکہ پڑھا تو یہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بھی آئے تھے اس سلسلے میں حضرت فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشتیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے بھی ایک عظیم مقام حاصل تھا تو اسی طرح تمام نیک حضرات کی یہی خواہش تھی کہ یہ خوش نصیبی ہمارے اس آئے تو مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علّم کی بارگاہ میں کا پیغام بھیجا لیکن سرکار دوارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہی کروں گا یعنی یہ دیکھ لیجیے یہ وہی معاملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح جس طرح کہ اللہ تعالی نے کرایا اللہ تبارک و تعالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے لیے باقاعدہ حکم فرمایا کہ حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہوگا بالکل اسی طرح حضرت فاطمت اللہ ردیلتنق کے نکاح کا حکم جو ہے حضرت علی سے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا اچھا یہاں پہ ایک بات مفتی صاحب میں ذرا سا وضاحت چاہ رہا ہوں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پروپوزل آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے جملے استعمال کیے تھے کہ ٹھہرو انتظار کرو حکم الہی کا تو کیا ایسی کوئی بات تھی روایتوں میں کیا دیکھیے مسلم مطلب روایت میں یہ،, یہ تو آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کرنے کا حکم دیا اہم اہم اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا کہ سیدنا نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا مم. کہ آپ یہ پیغام بھیجیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے مم. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا آپ علیہ صلیم کے تربت یافتہ تھے ایک ایک لمحہ ایک ایک یعنی موقع حضرت علی کا سرکار کی نگاہوں میں تھا تو جب انہوں نے یہ پیغام لے کر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمت نہ ہو سکے بولیے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے احوال کو جانتے ہیں جانتے, جانتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا کس کام سے آیا کوئی کہنا چاہا لیکن زبان رک گئی رک گئے پھر, پھر سرکار نے فرمایا کہ فاتمہ کے مگنے کا پیغام دینے کے لیے ہو کیا بات ہے ماشاءاللہ تو پھر انہوں نے ہاں کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ بیما تستا یعنی آپ مہر کیا ادا کریں گے مطلب آپ اندازہ کریں کہ فاتح خیبر کی نگاہیں جو ہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکی ہوئی ہیں شرم اور حیا سے اور زبان جو ہے وہ نہیں چلتی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب جی میں بشیر بات کر رہا ہوں بشیر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں انڈیا سے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں غازی مندی سے اچھا حیدرآباد دکن سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جی ٹھیک ہے سلام ہے وعلیکم السلام کیا کہنا چاہیں گے بشیر صاحب ہم لوگ زکات نکالیں تو کس طریقے سے نکالیں زکات نکالے تو کس طریقے بتائیے ٹھیک بالکل صحیح آپ کو بتاتے ہیں بہت اسپیشل پروگرام ہمارے زکات کے حوالے سے چل رہے ہیں اور مفتی بکر صدیق صاحب کی بڑی اس میں اسپیشیز بھی ہیں بہت تفصیل آپ کو اس میں معلوم ہوگا لیکن مسلح کان آپ کو بتائیں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہندوستان سے کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی کرام کو اور عمران بھائی کو بھی السّلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں کوئی اچھی سی بک ریکمینڈ کریں اچھا اچھی سی بک اور دوسرا عمران بھائی سے مجھے فرمائش کرنی ہے کون سی فرمائش کرنی ہے مرحبا آج چلیں گے شہری انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب بات کو جاری رکھتے ہیں یہ تو پرپوزل کا معاملہ ہوا جہاں پہ ہم نے کلام کیا اچھا جہیز کے حوالے سے بات آتی ہے تو جہیز میں مختلف باتیں ہیں ایکچل کیا بات ہے بیسکلی کیونکہ ایک طرف تو نظر آتا ہے کہ جہیز دیا بھی ایک طرف نظر آتا ہے کہ جہیز نہیں بھی دیا اب وہ جو ذرہ کا معاملہ ہے کہ وہ بکی ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں تو میں چاہوں گا مختصر اس کے بارے میں فرمائیے کیا سمجھ رہا عام طور پر لوگوں میں یہ بات رائج ہے کہ جی نبی کریم الحمرۃ وسلام <سلام> نے جہیز دیا اچھا آپ اس پر کہ کلام کہ... کروائیں گے آپ سے مجبوری یہ ہے کہ بچھڑنے جانا ہے نازین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بعد ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال بی بی فاطمت رضی اللہ تعالی انہا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جہیز دیا کہ نہیں دیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بہت مختصر جملہ اس کرتا ہوا اس کے بعد انشاءاللہ عمران شیخ کی جانب چلتے ہیں کہ آج بہت دنیا کے بڑے بڑے جو والدین اپنا دعویٰ کرتے ہیں محبتوں کا اپنی کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم جن کے لیے کائنات کو اللہ نے خلب کیا ہے انہوں نے اپنے جگر گوشت صاحب آپ کی جانب باتیں ہیں اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ ول وسلم کی چھ نشا اپ اب کے کہ بدگار کے پاس کا پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدگار کے پاس ڈھیروئی سیا ہے گنہ گا پار جدو پا میں گناہ گا راہ کے کیا گیا تان کوئی عمل ہے سنانے کے قابل منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل اور لگاتے ہو اس کو بین سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل جن کا بھری دنیا اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگوں ہی نکی آیا ان کی ہے غلامی کی کسنت دے کھلو آتا پاس ہے کی سند دے موتی صاحب جنس کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے تھے کیا فرمائیں کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال عام طور پر معاشرے میں ہمارے خیالات میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ صلاحت وسلام نے سعیدہ رضی اللہ تعالی علہ یعنی اپنی صاحبزادی کو جہر میں کچھ نہ کچھ دیا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے طالب ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اسے کیسے خیال کرو گے تو کی کہ آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں تو فرمایا کہ بدر کی غنیمت میں جو تمہارے پاس ضرا جس کا نام ختمیا تھا وہ تمہارے پاس ہے موجود ملح ملح ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرے پاس موجود ہے ملح کہ جاؤ اور اسے فروخت کر دو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں اور چار سو اسی جرم میں, میں اس ضرور کو فروخت کیا جاتا ہے, ہے اور اس کے بعد وہ جو رقم ہے وہ لاتے ہیں اور اس سے سامان خود خریدتے ہیں اور آکاری ہی سلاۃ و سلام کی صاحب حضرت ضرات الظہر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرتے ہیں اب یہاں پر سامان کیا تھا ذرا اس کی تفصیل میں ارز کروں گا کہ ایک بھیڑ کی کھال تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا ایک بستر تھا جس میں بجائے روئی کے کھجور کی چھالیں تھیں اس کے با... علاوہ جو ہے وہ ایک چھاگل تھی اور دو جو ہے وہ پانی کے مٹی کے گھڑے تھے ایک مشک اور دو چکیاں یہ تمام کا تمام نبی کریم علیہ کی صلاح السلام کی شاہزادی کا سامان تھا اور آخری وقت تک تا وقت وسال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہی کچھ تھا مدب... اس کے علاوہ کچھ اور نہ بات, بات یہ ہے کہ جس کے لئے اللہ نے کائنات کو خل کیا اس کے جگر گوشے کا جو پورا جہیز ہے وہ ایک پیالہ مچلیزہ دو چکیاں کھجور تکیا اور دو گڑے تھے ایک کالر کو اور دیکھیں اس ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام السّلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میرے تھری کوشچن میں جی فرمائیے ایک یہ کہ تراوی کی نیت کس طرح کی جاتی ہے اور یہ نسلی ہے کہ سنت یہ سنت ہے تراوی کی نسل مزید اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ تراویح جو ہے چار تراویہ ادا سوری چار سنت اور چار فرض نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی فیطر ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں نا ادا کرنا اچھا اور کوشچن یہ ہے اور دوسرا یہ کہ آج کل میری ایگزامینیشن ہے تو میں نا تحجد کے لیے نا میں سب کے نا پڑھتی ہوں تو نا تحجد کے لیے میں بہتر چھوڑ دیتی ہوں اور وہ میں تحجد میں ادا کرتی ہوں عشاء کے جو بہتر ہوتے ہیں نا تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بہتر کیا ادا ہو جائیں گے ٹھیک ایسا کرنا صحیح کہ نہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب آپ کی جانے باتیں یہ دیکھیں ذرا کیا عجیب سی بات ہے شہر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشے کا جو ٹوٹل اب اسے سو کال جہیز کے جو بھی کہیں لیکن سامان جو تھا وہ یہ تھا بچپن کیسا گزرا بیوی فاطمت رضی اللہ تعالیٰ کا مختلف تھا یا روٹین کی مطلب بچیوں کی طرح کا تھا ایک تو میں اسی بات کو جو مفتی سہیل صاحب نے بیان فرمایا اسی کو آگے بڑھاتا ہوں مرید میں ماشاء بہت اچھا انہوں کلام کیا یہاں پر ایرے بیت کے تعلقات دیکھیے دیگر صحابہ کے سے کیسے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں یا اپنی ضلع بیچنے کے لیے بازار میں گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مہنگے داموں میں وہ زیرہ خرید لی کیا ضرع خریدنے کے بعد وہ قیمت ان کو دے دی زرا خود رکھ لی اور کہا کہ یہ علی سودا ہو چکا ہے ہو چکا چیز میرے پاس آ چکی پیسے آپ کے پاس آ چکے ہیں اس کے بعد پھر وہی زیرہ کہتے ہیں اب یہ میں آپ کو تحفے کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس زراع کو لے کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے سرکار دوران اللہ تعالیٰ عثمان غنی کا عمل دیکھتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ کے لیے اس کے درجات کی بلندی کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جہیز کا جو معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی بات کیا؟ جو ہے وہ میں ذرا سا اور بڑھانا چاہوں گا اور آپ سے چاہوں گا اس پہ کلام کریں اس کا مطلب یہ ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علو اور عثمانے انتہا تھی بے انتہا تھی بلکہ اسی روایت میں آگے یہ بھی آتا ہے جو مفتی صاحب نے بیان کی جب حضرت علی پیسے لے کر آئے تو اس جہیز کے خریداری کے لیے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بار دوسرے ساوی جو ہے بازار سے سامان خرید کے لے کر آئے ہیں اللہ ابھی دیکھیں خاتون جنت کے نکاح میں جو سب کے سب لوگ پورے طور پہ شامل ہیں یعنی یہ چار یار جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور سے موجود ہے اچھا مزید کیا فنوا رہے تھے مزید یہ کہ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو جہیز کی تعلیم دی ہے آپ علیہ نے ہمارے معاشرے کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے غور کا مقام ہے ہمارے یہاں پر بچی پیدا ہوتی ہی ماں باپ کو اس کے جہیز کی فکر پڑ جاتی ہے بچی کی پیدا ہوتی ہی ماں جو ہے کچھ نہ کچھ جمع کرنا شروع کر دیتی ہے اس بات کریں گے کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی جو ہمارے یہاں روایتیں قائم ہوتی ہیں وہ کیسی ہیں اور یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سبق ایک بار پھر حاضر خدمت ہے جہیز کے موضوع پہ ناظرین بات چل رہی ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی انہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز دیا ابھی کہ نہیں دیا ایک کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم, علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں گجرات سے مسیز عرفان بول رہی ہوں جی جی فرمائیے میں نے ایک بات پوچھنی تھی رمضان کے حوالے سے کہ آخری دس دن کے لیے میں نے ٹکاف بیٹھنا تھا ٹھیک ہے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب اس کے دوران میرے پاس کوئی ہیلپ کرنے کے لیے کھانا وغیرہ بنانے کے لیے دینے کے لیے نہیں ہے تو میں خود تھوڑا سا ٹائم نکال لوں تو یہ بہتر ہوگا میرے لیے اچھا مطلب آپ کے گھر میں کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ کا جی آپ کا کوئی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہے جو کھانا وغیرہ دے سکے نہیں کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب پہلے اس بات کو کرتے ہیں جو آپ فرما دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجیح الخاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے جس انداز میں شادی ہوئی اور جہیز کا جو معاملہ رہا اس سے امت مسلمہ کو ایک عظیم درس ہے آج ہمارے معاشرے میں جہیز ایک لانت کی صورت اختیار کر چکا ہے بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں پیدا ہونے کے بعد ہی بکسے میں اس کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتی ہے باپ اگر غریب انسان ہو تو بےچارہ زندگی کماتا کماتا بوڑھا ہو جاتا ہے اپنی بچی کے نکاح کے لیے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں لیکن لڑکوں والے کے جانب سے بھی ایسی بے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہز تلاش کیا جاتا ہے آج ہم لوگ اسلام کی سادگی سے اتنی دور چلے گئے ہیں کہ آج ذنا آسان ہو گیا ہے نکاح مشکل ہو گیا ہے ورنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دخت رہنے اختر کا سیدت المسا کا نگاہ کتنے سادگی سے فرمایا کہ حضرت علی ردی ال سے نگاہ کرا کے ان کو رک سکے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی تمام تر برائیوں کی جو جڑ ہے یعنی اگر میں ایک جملے میں سمونے کی بات کروں یا اکثر و بیشتر برائیوں کی جو جڑ ہے وہ صرف یہی جہیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا جی ہاں جہیز کتنی بہنیں ہماری کتنی بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں رشتوں کے انتظار میں <تصف> جہیز نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے رشتے نہیں کرتے تو یہ جو پیغام بی بی فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے ملتا ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب بہت یہ جو پیالہ مشکیزا دو چکیاں کھجور کی چھال بھرا تکیا اور دو گڑے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مفتی صاحب ہم کیوں اتنے بچی پیدا ہوتے جو ہے وہ شروع سے سونے کے مطلب زیورات اور چیزوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں بچی کو بڑا کرتے ہیں پھر وہی بچی پریزنٹ کی جاتی ہے ماں باپ کے سامنے لڑکے والوں کے سامنے باقاعدہ کیٹ واک کر کر کے بتاتے ہیں اور آخر میں جا کے جو ہے وہ بہت مشکلوں سے ہاتھ پاؤں جوڑ کے جو ہے بیا اس, اس کی وجہ یہی ہے کہ لڑکوں والوں کا ذہن بن چکا ہے کہ جب بچے لے کے آئیں تو جہز ساتھ میں لے کر آئیں گے. اس لیے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ شروع سے کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام فاطمہ ہے اور فاطمہ کا مطلب دور کرنے والی ہے چھڑانے والی ہے اور اس کا مح... مطلب محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ وسلم فاطمہ اس لیے رکھا کہ آپ اپنی اولادوں کو اور اپنے سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے دور کر دیں گے تو آج جو حضرت فاطمۃ الظہر رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم بڑھتے ہیں میں ان مردوں سے کہوں گا میں ان لڑکوں سے کہوں گا کہ وہ جہیز کی دیمان کو ختم کر دیں فاطمہ تو زہرا کی محبت کا دم بھرنے والے سچی محبت کا ثبوت دیں اور ان کے سہارے پر جنت میں انشاءاللہ داخل ہو بات یہ کہ دنیا کے جہیز سے مفتی صاحب سے اپنی جگہ ہے لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ وہاں کی نعمتیں چاہئیں اچھا القابات سے نوازا زہرہ بھی کہا مطحرہ بھی کہا طاہرہ بھی کہا رادیا بھی کہا مردیہ بھی کہا ذاتیہ بھی کہا بطول بھی کہا تو یہ مختلف جو القابات سے نوازا اتنے سارے القابات سے کیوں نوازا دیکھیں اس کی ہر ایک کی وجہ ہے دو ایک کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ آپ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کلی ہوتا ہے زہرا کا مانا اور آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اس لیے آپ کو جو ہے جنت کی کلی فرمایا گیا آپ کو بطول کہا گیا بطول اس لیے کہا گیا کہ بطول جو ہے وہ تبدیلی رہی تبدیل قرآن میں استعمال اس کا مطلب ایک مخلوق سے دور ہونا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ باوجود ہی دنیا میں رہتی تھی لیکن دنیا والا کوئی معاملہ آپ کا نہیں تھا آپ دنیا کی محبت سے بالکل پاک صاف تھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ سے آپ کے انداز پہ تھی تو اس طرح ذاکیہ آپ کو کہا جاتا ہے یا ساجدہ آپ کو کہا جاتا ہے آپ کے سجدے اتنے طویل ہوتے تھے کہ صبح ہو جایا کرتی تھے وہ کہتی تھے رب تیری راتیں بہت چھوٹی ہیں یادیں پورے نہیں ہو پاتے تو یہ تمام کتاب وجوہات سے یہ عالم تھا کیا مفتی صاحب بچپن سے مطلب تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ بڑی آپ جو ہے وہ عبادت گزار اور کچھ مختلف بچیوں سے تھی کیسے دیکھتے ہیں جہاں تک بچپن کے حالات کا تعلق ہے تو میں ایک مثال جو حدیث کے ذریعے پیش کروں گا کہ جب نبی کریم علیہ سلاد و پر اببا بن معیت نے سڈے کی حالت میں آ کر زندگی ڈالی تو سیدہ تعالیٰ انتہائی چھوٹی عمر ہے چار پانچ چھ سال عمر ہے تقریباً پانچ سال کے لگ بھگ روتے ہوئے آتی ہیں اور آ کر سلاد و سلام کو جب دیکھتی ہیں تو اپنے نننے ہاتھوں سے جو ہے وہ آکاری ستر کے لیے پانی جاتی ہیں اور پانی کے ذریعے اس کو وہاں سے ہٹاتی ہے اور پھر آنکھوں سے آنسو رواں ہے وہ لمحہ جلد ہے کیسا ہوگا کہ آنکھوں سے آنسو روا ہے اور اس کرتی ہے کہ یا رسولوا ابا جان کیا ہمارا کوئی بھی نہیں کہ جو ہمیں اس تکلیف سے دے تو سعید رضی اللہ تعالی انہا کہ یہ بچپن کا واقعہ ہے کہ بچپن سے اتنی سنجیدگی اور بچپن سے دین سے اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت یہاں پر جنید بھائی میں مفتی صاحب نے بہت اچھا ماشاء اللہ جو ہے اس کلام کو ہم جاری رکھائیں گے آپ سے کہ آپ کیا بات جو ہے اس کو سکن کرنے والے ہیں ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ کی کے ساتھ ایک مختصر سبق کہ کیسا دیکھا آپ نے بچپن کو بچپن کے حوالے سے تو میں نے ارض کیا کہ انتہائی سنجیدگی انتہائی مطالعہ دین سے انتہائی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عشق لیکن جہاں تک بات مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی جہیز کے حوالے سے معاشرے میں ہم یہ سنتے ہیں والدین کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی بچی کو جہیز اس لیے دیتے ہیں کہ میں اپنی بچی سے بڑی محبت ہے اور اس محبت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں اب یہاں مجھے بتائیں کہ سیدہ فاطمت اللہ قالن حسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت کہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بجات منی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اور فرمائے کہ فمن ابغضاها ابغضني جس نے اس سے ناراض کیا اس سے مجھے ناراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکر کر اپنی صاحبزادی سے کون محبت کرے گا لیکن آقا علی رضی اللہ والسلام باوجود اتنی زیادہ محبت کے لیکن جہاں شادی کا موقع آیا نکاح کا موقع آیا تو بالکل مائنس یعنی وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے سامان دیا اور بزار خود آکاری سطف نے خود کچھ نہیں دیا یہاں پر ایک بات اور ہے ایک نقطہ اور ہے کہ کیا اسلام جو ہے وہ جہیز کو لعنت سمجھتا ہے یا ناسور سمجھتا ہے موجودہ جو صورت ہے یہ تو بالکل ناسور ہے اور لانت ہے لیکن کوئی والدین اپنی بچی کو اس کی کچھ ضرورت کا ساز و سامان دیتے ہیں کہ وہ جائے اس گھر پر جائے اور ضرورت کے مطابق زندگی بسر کر سکے آسانی ہسی خوشی کے ساتھ یہاں پر میں یہ اس کروں کہ یہ بالکل جائز ہے لیکن ایک بات اور ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جب وہ نکاح کا معاملہ ہو کسی کی لڑکی اپنے یہاں لا رہے ہیں تو کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جہیز نہ لیں بالکل لیکن بات وہی مفتی صاحب کہ اب تو موجودہ دور میں باقاعدہ لڑکوں کی ایبلٹی کے اعتبار سے اکیڈمکس کے حوالے سے یعنی مطلب جو ہے پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ان کی باقاعدہ بولیاں لگا کرتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ باقاعدہ انٹر ہے یا گریجویٹ ہے یا پی ایچ ڈی ہے یا ماسٹرز ہے تو اسی اعتبار سے بھی کرتے ہیں جاری رکھتے ہیں مفتی صاحب اور عمران شیخ صاحب آپ کی جانباتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چل شاء میں اپنے نئے البم جو ابھی آنے والے ہے نور المصطفیٰ اس میں سینات پیش کر رہا ہوں تائبا تائبا تائبا تائبا تائبا کار پر دوں گا دعا لے چل مجھے پریکار پڑ دوں گا چل مجھے سایبا سایبا سایبا سایبا سایبا زندگی میں کل کبھی آتی نہیں کہتے زندگی میں کل کبھی آتی نہیں ان کے در پر یاد ہی بھادے سوال چل مجھے ان کے در پر یاد ہی بادے سوال چل مجھے اپنی پلکوں میں چھپا لے چل مجھے اس طرح سے اپنی پلکوں میں چل مجھے دوست کوئی بھی دیتا نہیں ہے یہ سدا لے چل مجھے کوئی بھی دیتا نہیں ہے یہ سدا لے چل مجھے صحبا صحبا صحبا صحبا صحبا صحبان صحبان جاب ڈسکشن تو جاری رہے گا لیکن میں چاہوں گا جو فرقی سوالات اتنے سارے جمع ہوئے ہیں اس کے جوابات ہو جائیں میں پہلا کوشچن ہم سے کیا کہ روزے کی حالت میں قہ ہو جائے تو روزے کا کیا ہے تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کہ بالٹی بھر دے قے کر کر کے سوائے یہ ہے کہ جان بوجھ کے کی اور منہ بھر قے کی جس سے پھر لوٹ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ورنہ نہیں ٹوٹتا یعنی لوٹنے کی صورت میں ٹوٹے دے دے بات جاری رکھتے ہیں ایک کام شامل کریں گے السلام علیکم ڈراپ ہو گئے جی صاحب ایک کوشچن کیا تھا کہ اگر فرض کی تیسری زکاعت میں بھی کسی نے بھولے سے کرا کر دی یعنی سورہ کے بعد سورت پڑ لی تو کیا حکم ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس میں گناہ نہیں ہے ایک تھا کہ عید کی نماز عورتوں کا فرض ہے سنا جمعے کی نماز کی طرح تھا دونوں ہی بات غلط ہے نہ عید کی نماز فرض ہے نہ جمعے کی نماز فرض ہے نہ واجب ہے عورتوں کے لیے یہ پڑھنا واجب نہیں ایک کوشچن کیا تھا کہ کوئی خاتون نے کہا تھا کہ کیا میں اپنے ماں بھائی بہن وغیرہ کو زکات دے سکتے ہوں تو بھائی اور بہن کو تو زکات دے سکتے ہیں لیکن ماں کو زکات نہیں دے سکتے انہوں نے دوسرا کوشچن کیا تھا کہ میری بہن بہت کمزور اور بھوک کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی تو دیکھیے یہ تو واقعہ طبیب بتائے گا کہ واقعی اتنی کمزور ہے کہ روزے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی اچھا اگر طبیب کہتا ہے تو پھر وہ جائے گا بالکل ایسی صورت میں پھر وہ اپنے کی دیں گے اور جب اللہ روزہ رکھنا پھر یہ نہ کہا تھا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی اور سنتیں نہ پڑیں تو کیا کریں تو اگر اس کو معلوم ہے کہ سنتیں ادا کروں گا تو جماعت میں بہرحال آخر میں سلام شامل ہو جاؤں اگرچہ اگر جا کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے تو اب سنتیں ادا کریں پہلے اس کے بعد جماعت میں فرض کیجیے کہ بالکل ہی یہ صورت نہ ہو تو پھر کیا کریں اب تو پھر اس کے بعد سنتوں کو چھوڑ دیں سنتیں چھوڑ دے گا فرض ادا کر لے گا جی ہاں اس کے بعد کیا سنتیں ادا کرنی ہے اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد ادا کرنا چاہے تو پھر ادا